حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم مجلس دکھائی دیتی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کے اہل صرات مستقیم اساب کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود ہوتے ہیں طالب اللہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم میں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 تین مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سبحان اللہ وحمد اللہ ولا اللہ اَ اللّہ و لاہ اکبر ولا ہولا ولاَ قوتہ اللہ بلا ہلعلاب تین مرتبہ استغفر اللّہ تعلیٰ ربی من کُلِ ضم بم و اطوب و اَلہ تین مرتبہ استغفار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 ق ا ل م ا خلق ر ا ب س م ر ب ب ك بالقلم ل ذي خ ل ق خ ل ق ا ل ا ن س ا م ن ع ل ق ا ق ر ا کا علم وزق و رب کا و تبت علیہ تبدیلہ کا علم اور وزوق رسمہ رب ہی فصلہ کا علم وغیرہ یہ سب علوم اسم میں اللہ ذات سے کھل جاتے ہیں علم بھی دو قسم کا ہے ایک علم معاملہ ہے اور دوسرا علم مقاشفہ علم مقاشفہ سے معرفتِ الہی منکشف ہوتی ہے اور علم معاملہ علم معاملہ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 موتو قبلہ ان تموتو کے اس مرتبے پر پہنچا دیتا ہے صاحب موتو قبلا موتو فقیر اسے کہتے ہیں جو جیتے جی مر کر مراتب موت سے گزر چکا ہو مراتبہ موت کیا ہے مراتبۂ حیات کیا ہے مراتبۂ موت جان کنی کی حالت سے گزر کر حساب عذاب و صواب اور پلے سرات سے گزرنا بہشت میں داخل ہونا حضور علیہلاسلام کے دستے مبارک سے حوض کوثر پر شرابن طورا پینا بارگاہ الہٰی میں پانچ سال تک رکوع میں اور پانچ سال تک سجدے میں رہنا اور بعد میں صفح متبات رسول صلی اللہ علیہ و وسلم میں کھڑے ہو کر تمام روحانیوں کے ساتھ لا الہ اللہ, اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنا چشم ظاہر سے دیدار و رویت رب العالمین سے مشرف و معزز ہونا اور چشمے دل سے ہر وقت دیدار و لقائے الٰی میں مہو رہنا یہ ازات عمل فقر و فا اللہ موتو قبل انتموتو کے مراتب ہیں انہیں مرشد جامع تصور اس میں اللہ ذات اور کلمہ طیبات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حاضرات سے کھول کر دکھا دیتا ہے مرشد جامع سروری قادری کو ایسا ہی ہونا چاہیے اے عزیز زاکرین کے وجود میں ذکر اس وقت تک جاری نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کلید ذکر حاصل نہ کر لیں کلید ذکر تصور اس میں اللہ ذات ہے تصور اس میں اللہ ذات سے اس قدر کثیر ذکر کھلتا ہے کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا چنانچہ وجود کا ہر اقبال علیحدہ علیحدہ ذکر اللہ ہو کرتا ہے اور سر سے قدم تک وجود کے تمام اعضاء مثلا گوشت پوست رگیں ہڈیاں اور مغذ وغیرہ سب پور جوش ذکر اللہ ہو کرنے لگتے ہیں یہی وہ مرتبہ صاحب تصور اس میں اللہ ذات ہے کہ جس سے اس کے مغذ و پوست ظاہر و باطن میں اللہ ہی اللہ سما جاتا ہے اور ہاں ذکر اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ یہ چار چیزیں حاصل نہ ہو جائیں نمبر ایک مشاہدہ غرق فنافی اللہ نمبر دو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وََََََََََ وسلم کی حضوری نمبر تین غیر غير ماسو اللہ سے لا تعلقی اور نمبر چار راتب بقا باللہ تک رسائی ان چاروں کا تعلق ان اذکار سے ہے یعنی ذکر خفیہ کہ جس سے مراتبہ عین الایان نصیب ہوتا ہے ذکر حامل کہ جس سے نفس فنا ہوتا ہے ذکر سلطانی کہ جس سے فرحت روح نصیب ہوتی ہے ذکر قربانی کہ جس سے حیاتِ قلب نصیب ہوتی ہے اور ذکر مجموعہ العلم رحمانی کہ جس کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی آدمی ذکر اللہ میں مہو ہو کر دیوانہ ہو جائے اور اپنی سد بودھ گواہ بیٹھے تو اس کے وجود کو چھو کر دیکھو اگر اس کا وجود عاطش ذکر سے انگارے کی طرح تپ رہا ہو تو سمجھو کہ وہ معرفت الاح اللہ, اللہ کے مشاہدے میں غرق ہے اگر اس کا وجود پانی سے زیادہ سرد ہو اور ایسا لگے کہ گویا وہ ایک مردہ ہے تو سمجھو کہ وہ مجلس انبیاء و اولیاء اللہ میں ان سے ملاقات کر رہا ہے اور وہ اہل توحید ہے اور اگر اس کا وجود گرم ہو نہ سرد اور وہ گریا زاری اور آہ و فغاغ میں مبتلا ہو تو وہ محض اہل تقلید ہے جان لے کہ تصورے اس میں اللہ ذات سے قلب جب جمبش میں آتا ہے اور صاحب قلب اپنے دل پر اس میں اللہ ذات کو واضح طور پر لکھا ہوا دیکھتا ہے تو اس میں اللہ ذات کے ہر ایک حرف سے نور افتاب کی طرح روشن نور کا شعلہ ابھرتا ہے جو اطرافِ دل کو منور کر دیتا ہے اور قلب سر سے قدم تک تجلیات نور ذات سے جگمگا اٹھتا ہے اور زبانیں قلب پر یا لاہو یا لاہو لا لاہ اللہ ہو, محمد الرسول اللہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے قلب جتنی بار بھی اس میں اللہ ذات کے ساتھ قلمہ طیب کا ذکر کرتا ہے اسے ہر بار ستر ہزار ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بے حد و بے شمار ثواب ملتا ہے ایسا صاحب قلب ذاکر جب آنکھیں بند کرتا ہے اور تصورے اس میں اللہ ذات کے مراقبے میں غرق ہو کر دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تجلیات نورِ ذات اور حضوری ربوبیت کے مشاہدے میں غرق ہوتا ہے تو بحکم الٰہی نورِ عصمت میں اسم اللہ ذات و کلمہ طیبات لا الحہ اللہ و محمد رسول اللہ کی برکت سے اس کے اسی سال کے گناہ کرامائے کاتبین کے دفسر سے مٹا دیے جاتے ہیں کہ یہ ایک بے ریا و پشیدہ عمل ہے جو نگاہ حق تالہ میں ہمیشہ منظور و مقبول ہے کہ نگاہ حق تالا ہمیشہ دل پر رہتی ہے الغرض جب صاحب تصور آنکھیں بند کرتا ہے اور خاص ترتیب کے ساتھ تصور اس میں اللہ و ذات و تصور کلمہ طیبات کے مراقبے میں غرق ہوتا ہے تو گویا وہ تصور اس میں اللہ ذات کی تلوار ہاتھ میں لے کر زندگی بھر کے صغیرہ و قبیرہ گناہوں اور نفس و شیطان و جملہ دار حرب جو روئے زمین پر موجود ہیں کہ جملہ خناس و خرطوم و خطرات کو قتل کرتا ہے حضور علیہ اللاط و السلام کا فرمان ہے تفکر وساعت من عبادات ثقا لین گھڑی بھر کا تفکر دونوں جہان کی عبادت سے افضل ہے ایسے ذکر مدام تفکر تمام اور مراقبہ حضوری کو مجموعہ الحسنات کہتے ہیں اور یہ اس آیت کریمہ کے عین مطابق ہے فرمانے حق حقطولا ہے انل الحسن آت یز ہبن ذکر الاکرین بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور یہ بات زاکرین کے حق میں بے حد مفید ہے جان لے کہ جب ذاکر خفیہ آنکھیں بند کرتا ہے اور مراقبے میں غرق ہو کر دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مد کھینچ کر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اس نعمت عظما کو پا لیتا ہے تو وہ ذاکر حافظ رحمانی ہو جاتا ہے لیکن جو بدبخت اس نعمت سے محروم رہ جاتا ہے وہ سیاہ دل ہو کر خطراتِ شیطانی میں گھر جاتا ہے انسان اور حیوان میں تمیز کرنے والی چیز یہی قلب ہی تو ہے اگر کسی کے پاس ذکر اللہ سے پر قلب سلیم ہے تو وہ روشن ضمیر انسان ہے ورنہ حیوان ہے انسان اسے کہتے ہیں جو بظاہر صاحب ابودیت ہو لیکن ببات دل میں معرفتِ الٰہی اور نورِ حضور کے مشاہدے میں غرق صاحب ربوبیت ہو کہ یہی دو چیزیں انسان کے لیے بمنزلہ بال و پر ہیں جان لے کہ ہر وہ سلک سلوک جس کا تعلق امال ظاہر سے ہے چراغ کی مثل ہے لیکن سلک سلوک حاضرات اس میں اللہ و ذات آفتاب کی مثل ہے جب نور توحید کا یہ آفتاب طلوع ہو کر تجلی ریزہ و شعلہ زن ہوتا ہے تو قلب اس کے نور سے روشن ہو جاتا ہے جب اس میں اللہ و ذات کی روشنی لوہ زمیر پر پڑتی ہے تو صاحب لوہ زمیر صاحب معرفتِ الہی ہو کر جملہ علم علوم حیو یا قیوم کا حافظ ہو جاتا ہے اور معرفت توحید کے تمام مقامات اور لوہے محفوظ پر در شدہ تمام علوم اس پر منکشف ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں سمجھ لیتا ہے کیونکہ حضوری مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی برکت سے اس کی لوہے ضمیر صاف و شفاف ہو کر آئینہ سکندری کی طرح روئے نما ہو جاتی ہے اور لوہے محفوظ پر درج شدہ ہر علم و ہر حقیقت لوہے ضمیر میں آ جاتی ہے اور وہ لوہے محفوظ اور لوہے ضمیر پر درج شدہ کلام الہی کا موازنہ کرتا ہے اور جب انہیں درست پاتا ہے اور ہر ہر حرف کو عظمت و کرم و شرف کا حامل پاتا ہے تو تحقیق کر لیتا ہے کہ یہ نگاہ حق تالہ میں منظور و مقبول ہے کہ نگاہیں خدا تعالی عرش و کرسی و لوہے محفوظ پر نہیں بلکہ لوہے ضمیر پر رہتی ہے اس شخص کی لوہے ضمیر پر جو اپنے نفس پر امیر ہو اور ہمیشہ اطاعت و بندگی میں مشغول رہتا ہو کہ زندگی بے بندگی شرمندگی ہے فرمانے حق تعالی ہے اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے جو دل ذکر اللہ میں جمبش کرتا ہے اور مشاہدۂ نور حضور میں غرق رہتا ہے اس پر معرفت الہی کھل جاتی ہے ایسا دل خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتا ہے یا عرش اکبر کے گرد طواف کرتا ہے یا عرش اکبر کعبہ دل کے گرد طواف کرتا ہے اور یہ اس آیت کریمہ کے عین مطابق ہے فرمان حق طلہ ہے تنظیل امن علق العرض و سماوات الرحمٰن و علعشتوا لاہو ما فصموات و ما فی عرض و ماں بینہ ما تحت وما تحتسرا ان تجہر بال قول فِ ان ناحو یا لا واخفا اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ لاہ الاسماء الحسنہ یہ قرآن اتارا ہوا ہے اس کا جس نے پیدا کیا زمین کو اور اونچے آسمانوں کو وہ بڑا مہربان ہے اس نے عرش پر استوا فرما رکھا ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے اور اگر تو بات کو پکار کر کہے تو وہ تو بھید کو بھی جانتا ہے جو اس سے بھی زیادہ مخفی ہے اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اسی کے ہیں سب اچھے نام جو شخص اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ میں سے جس نام پاک کا ذکر و تصور کو بھی اپنے تصرف میں لے آتا ہے اس کی تاثیر اس کے دل سے سیاہی و قدورت و زنکار کو دور کر دیتی ہے ایسا بے زنگار اور نور ذکر اللہ سے بھرپور دل ہی نور معرفت الہی سے روشن ہو کر نگاہ پروردگار کے لائق بنتا ہے اور ایسا ہی روشن ضمیر آدمی ازا تم الفقر و اللہ کے مرتبے کا فقیر ہوتا ہے جو ہر وقت الہام و جواب باصواب سے نوازا جاتا ہے لیکن اس مقام پر بھی غرور نہ کر اے طالبِ خام کہ یہ بھی ابتدائی مرتبہ ہے جان لے کہ دل ایک خانہ نور ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے مد نظر رہتا ہے دل کے اس خانہ نور میں سات خزانہ الہی پائے جاتے ہیں پہلا خزانہ ایمان ہے دوسرا خزانہ علم ہے تیسرا خزانہ تصدیق ہے چوتھا خزانہ توفیق ہے پانچواں خزانہ محبت ہے چھٹا خزانہ فقر ہے اور ساتواں خزانہ معرفت توحید الہی ہے ان خزانوں کی حفاظت کے لیے خانہ دل کے ارد گرد سات قلعے ہیں جن میں ہر وقت ستر ہزار غالب العمر لشکرانے نور الہی موجود رہتے ہیں اطراف دل میں ان سات قلعوں کو سات دن کے اندر راستہ کر لیا جائے تو انسان موت و حیات کی ہر حالت میں وسوسہ و وہمات و خطرات ہوائے نفسانی اور حادثاتے دنیائے فانی سے دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے یہ مرتبہ اس اہل مشاہدہ اور اہل حضور درویش کو حاصل ہوتا ہے جسے فنافی اللہ بقا اللہ عارف فقیر بھی کہتے ہیں یہ سات قلعے سات تصور ہیں جنہیں ایک ہفتے تک کیا جاتا ہے پہلا قلعہ تصور اس میں اللہ ہو ہے دوسرا قلعہ تصور اس میں لاہ ہے تیسرا قلعہ تصور اس میں ہو ہے چوتھا قلعہ تصور اس میں ہو ہے پانچواں قلعہ تصورِ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے چھٹا قلعہ تصور اس میں فقر ہے اور ساتواں قلعہ تصورے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے جب سالق تصور اس میں اللہ میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے قلب و کالب کے ساتوں اندام نور توحید الہی کا لباس پہن لیتے ہیں اور سالق دریائے توحید میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ موت و حیات کی کسی بھی حالت میں دریائے توحید سے باہر نہیں آتا اور حضوری و مویت حق تعالی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام رہتا ہے ہمیشہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہتا ہے یہ دونوں مراتب اس کے مد نظر رہتے ہیں اور کوئی چیز بھی اس کی نگاہ سے مخفی و پوشیدہ نہیں رہتی اس میں اللہ ہو یہ ہے جب سالک اس میں للّہ ہے کا تصور کرتا ہے تو اسے حسن و سرور اچھے نہیں لگتے چاہے وہ حسنِ یوسف اور لہنے داؤد علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو بھلا جو شخص آواز السط سن کر مست ہو چکا ہو اور تجلیات انوار دیدار پروردگار کا حسن دیکھ چکا ہو اسے آواز و حسنِ مخلوق سے کیا کام وہ تو ایک ہی کو جانتا ہے ایک ہی سے واسطہ رکھتا ہے اور ہمیشہ توحید میں غرق رہتا ہے جب سالک اس میں لاہو کا تصور کرتا ہے تو چونکہ یہ اس میں حضوری جہاں بھر کے لیے مشکل کشاء اور باطن صفا ہے اس لیے اپنے پڑھنے والے کو معرفت توحید تک پہنچا دیتا ہے اس کو پڑھنے والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے مدِ نظر رہتا ہے اور دونوں جہان سے بے نیاز ہو کر نفس و شیطان کو قتل کر دیتا ہے تصوری اس میں لاہو کی تاثیر سے نفس کلب میں ڈھل جاتا ہے کلب روح میں ڈھل جاتا ہے اور روح سر میں ڈھل جاتی ہے یوں یہ چاروں ایک دوسرے میں مہو ہو جاتے ہیں اس طرح اس مراقبے سے صاحب تصور کو مرتبہ فنافی اللہ حاصل ہو جاتا ہے اس میں لا ہو یہ ہے جب سالق اس میں ہو کا تصور کرتا ہے تو علم دعوت اسے مقام حضور میں پہنچا دیتا ہے جہاں وہ مویت حق تالہ میں آیات قرآن کی بار بار تلاوت کرتا ہے یہ مرتبہ ہے اس عامل دعوت حافظ ربانی کا کا جس کا قلب زندہ نفس مردہ اور روح با ایان اہل فرحت ہو جو شخص اس طرح کی دعوت پڑھ سکتا ہے وہ عامل دعوت کبور اور کامل اہل حضور ہے انتہائی دعوت یہی دعوت ہے یہ مرتبہ ہے جو ہر شناس و جمیت بخش جام فقرا کا اس میں ہو یہ ہے جب سالق اس میں محمد صلی اللہ علیہ وََََََََََََََََََََََ وسلم کا تصور کرتا ہے تو یحتاج ہو جاتا ہے اور ہر بات میں نور صلی اللہ علیہ علہ وسلم سے زبان کھولتا ہے تصور اسم محمد جس پر تاثیر کرتا ہے وہ روشن ضمیر و صاحب قلب سلیم ہو کر صراط مستقیم پر قائم ہو جاتا ہے اسے عظمت عظیم حاصل ہو جاتی ہے وہ حضور علیہسلاۃ وسلام کا ہم دم و ہم قدم و ہم جان و ہم زبان و ہم کلام و ہم شنوا و ہم نظر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ لباس شریعت میں ملبوس رہتا ہے صاحب تصور اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وََََََََََََََََََََ وسلم نہ تو دم مارتا ہے اور نہ ہی شور و غوغا کرتا ہے کہ وہ ان حیات و ہوورجو و ہل کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حرف میم کے تصور سے معرفتِ الہی کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے حرف ہے کے تصور سے مقام حضوری حاصل ہوتا ہے حرف میم دوم کے تصور سے تماشائے کنین منکشف ہوتا ہے اور حرف دال کے تصور سے شروع ہی میں جملہ مقصود حاصل ہو جاتے ہیں حضور علَََََََََََلاسلام کے نام کے چاروں حروف ننگی تلوار اور قاتل کفار و یہود ہیں اس میں محمد صلی اللہ علیہ و وسلم یہ ہے جب سالق اس میں فخر کا تصور کرتا ہے تو یحتاج ہو جاتا ہے اور اسے دنیا و آخرت کے تمام خزائن پر تصرف حاصل ہو جاتا ہے وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کام ہو جاتا ہے یہ تصور اسے سلطان الفقر کے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے اسے جمیعت کل و جز حاصل ہو جاتی ہے اور اسے مرتبہ فنافی اللہ بقا باللہ حاصل ہو جاتا ہے اس آیت کریمہ کے مطابق وکفا بلّہ وکیلا اور جب سالق کلمہ طیب کے تصور میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر جملہ علوم منکشف ہو جاتے ہیں قرآن مجید سے اس میں اعظم کو پا لیتا ہے جملہ انبیاء و اولیاء اللہ کی ارواح اس سے ملاقات کرتی ہیں حقیقت ماضی حال و مستقبل اسے معلوم ہو جاتی ہے پہاڑ سے سنگ پارس حاصل کر لیتا ہے تمام جن و انس اور فرشتے اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں اور اس کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی اگر صاحب تصور کلمہ طیب کا گزر زمین پر سے ہو تو گھاس پھوس اور درخت اس سے ہم کلام ہوتے ہیں کہ ان میں ہم کلامی کی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے اگر وہ مٹی یا پہاڑ پر توجہ کر دے اور چاہے کہ یہ سونا بن جائیں تو وہ فوراً سونا بن جاتے ہیں اگر وہ چاہے کہ آگ یا پانی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہو جاتا ہے اگر کسی کافر پر توجہ کر دے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے اگر جاہل پر توجہ کر دے تو وہ عالم بن جاتا ہے اور اگر وہ کسی مریض پر توجہ کرتے تو وہ شفا یاب پا ہو جاتا ہے عرض وہ جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے کہ تمام چیزوں کے حصول کی چابی یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے ذاکر کلبی وہ ہے جو اندرون قلب ولایت کے ساتھ قلعوں میں داخل ہو کر وہاں کے سات خزائن الٰی کو رنج و ریاضت کے بغیر اپنے تصرف میں لے آئے ایسے ذاکر کو صاحب ولایت کلب کا نام دیا جاتا ہے حضور علیہ اللاط وسلام کا فرمان ہے ایمان کا مقام خوف و امید کے درمیان ہے پس مقامات تین ہیں نمبر ایک مقام خوف نفس جو شخص مقام خوف نفس میں داخل ہو جاتا ہے وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور پڑتا ہے ربانہ ظلم نا انفوسانہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا نمبر دو مقام رجا جب کوئی مقام رجا میں آ جاتا ہے تو اطاعت و بندگی کی طرف رجوع کر لیتا ہے جس سے اس کی روح کو حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ مقام رجا روزِ ازل ہی سے روح کا مقام ہے نمبر تین مقام قلب یہ مقام نفس و روح کے درمیان ہے جب کوئی اس طرف متوجہ ہو کر مقام قلب میں غرق ہو جاتا ہے تو اس کا قالب قلب میں ڈھل جاتا ہے اس کے عفت اندام لباس نور میں ملبوس ہو جاتے ہیں مقامات خوف و رجاح اس کے مد نظر آ جاتے ہیں اور وہ مراتب اولیاء اللہ پر پہنچ جاتا ہے فرمان حق تعالیٰ ہے خبردار بے اولیاء اللہ ہو پر خوف ہے نا غم فلی اللہ اسے کہتے ہیں جو رحمت الٰہی میں لپٹا ہوا صاحب ایمان و صدق صاحب تصدیق و یقین اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذاکر ہو کہ یہ تمام چیزیں ایمان و رحمت کی بنیاد ہیں جو کسی اہل ایمان ہی کو نصیب ہوتی ہیں اور انہی سے ہی بندے کی عاقبت سنورتی ہے اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے جو شخص دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا وہ گویا سینکڑوں خزانے سمیٹ لے گیا اور جو بے ایمان ہو کر گیا وہ گویا مفلسی کی موت مرا جان لے کہ ذکر چار ہیں ذکر زبان ذکر قلب ذکر روح اور ذکر سر ذکر زبان سے صاحب ذکر کی زبان تلوار بن جاتی ہے ذکر قلب سے صاحب ذکر کے دل میں محبت الہی کا ایسا داغ لگتا ہے کہ وہ ذکر اللہ کے علاوہ اور کسی چیز سے انس و الفت و محبت نہیں رکھتا اس کا دل ذکر اللہ سے زندہ ہو کر صاحب تصدیق ہو جاتا ہے اور پھر حیات و موت کے کسی بھی حالت میں نہیں مرتا ذکر روح سے صاحب ذکر ہر وقت انبیاء و اولیاءء اللہ کی ارواح کا ہم مجلس رہتا ہے اور اسے مجلس اہل نفس ہرگز پسند نہیں آتی ذکر سر سے صاحب ذکر ظاہر باطن میں ہر وقت تجلیات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے جو بارانے رحمت کی طرح چار سو برستی رہتی ہیں جب یہ چاروں ذکر کسی پر یک بارگی کھلتے ہیں تو وہ عارف بلا خاکسار فقیر بن جاتا ہے جان لیں کہ جب صاحب تصور حروف اسم میں اللہ ذات کے تصور میں غرق ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہر حرف اسم میں اللہ ذات ساتوں طبقات زمین تمام افلاق اور عرش و کرسی و لوہ و قلم بلکہ دونوں جہان سے وسیع تر ہے پس جب کوئی اس وسیع مقام میں آ جاتا ہے تو وہ صاحب معرفت مطلق توحید فنافی اللہ بقاب اللہ اور صاحب تجرید و تفرید ہو جاتا ہے جب کوئی حروف اس میں اللہ ذات میں سے کسی ایک حرف کا بھی محرم ہو جاتا ہے وہ اہل ذات ہو جاتا ہے اور اس کا وجود مطلق پاک ہو جاتا ہے بس جو کوئی حروف اس میں اللہ ذات کے تصور میں محو رہتا ہے وہ پاک رہتا ہے اسے قیامت کے دن محاسبے سے کیا خطرہ فرمانے حق تعالیٰ ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوفن علم ولام یا زنون خبردار بے شک اولیا اللہ ہو پر خوف ہے نہ غم جو کوئی معرفتِ حروفِ اس میں اللہ ذات کا محرم ہو جاتا ہے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 وہاں تو ہر وقت استغرا کے بندگی ہے لا مکان میں شیطان کے داخلے کا امکان ہی نہیں ہے الغرض لا مکان کے اندر فرمان الہی فعین مطول فصم وجہ اللہ کے مستاق تو جدھر بھی دیکھے گا تجھے نور توحید ہی نظر آئے گا معرفتِ توحید اور قربِ حضور کے یہ مراتب صرف حضور علیہ السلاۃ وسلام کی رفاقت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 جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا وما علینا البلاء المبین